ہم چھوٹے بچے تھے تو ایک یہ کلبازیوں والی اور یہ کرتبوں والی سرکس ہم دیکھنے کے لیے گئے تو اس میں ہر نے کرتب کیے بڑے کمالات اعلی اعلی کرتب کیے تو ایک آدمی ایسا تھا کہ جو ان میں وہ سارا بیٹھے ہوئے سب دیکھتا تھا کام سے کچھ نہیں کیا تو ہم اس سے پوچھے تھے کہ یہ آدمی نے سرکس والوں کا جو ہے تو اس میں کیا کرتا ہے تو اس میں سے ایک نے کہا کہ سارا زور تو اس کی چل رہی ہے بیچ میں کہا تارے خبریں اس کا زور کیسے چل رہا ہے نے کہا کہ یہ بیٹھتا ہے تو یہ سارے کرتب کرتے ہیں کسی کو نقصان نہیں ہوتا سارا کام لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز ٹھیک ٹھیک ہو جاتی ہے تو سب کی نظر توڑتا ہے سب سرکما رہا میں کاضی سے پکڑا سڑا ادھر سو دس سیتا سو جائے اور سیار برابر بغداد رحمد اللہ علیہ بیان نہیں شروع کرتے تھے جب تک رابیہ بسریا مجلس پہ نہیں پہنچ پہنچاتے سے اور بیان میں بہت جوش ہوتا تو بات تھے کہ سارا جوش اس بڑھیا کے جو بیان میں آٹھتی ہے مدی تارے صاحب نہیں آیا وہ چلو کہتا ہے کہ عورت کا بیان میں آ کر کہاں سے جائز ہو گیا کس مسئلے کے تحت جائز ہو گئے کل میں چلو پریشان دکھو سے ہم صاف صاف کہتے ہیں ظاہر کہ سورج کے لحاظ سے بڑی فلم ہو رو گئی تھی اور جی کوئی بولا نہیں میں آنے آنے پردے میں بیٹھتے ہاں جی ہاں پردے میں بیٹھتے تھے ماشاء اللہ چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں نا تو ہمارے بھائی صاحب نے بڑے بھائی نے کہانی سنائی سی عالم عالم مولوی صحمان مطالعہ کریں اور اس کا حالہ نکالیں کیونکہ کس کتاب میں کہانی ہے کہ آدم علیہ سامان جب وہ زمین پر اتارے گئے تو اس مخلوقات کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر آ گیا ہے سب سے پہلے ہرن ان کے سلام کے لیے گئے کہ اللہ کا خلیفہ آیا ہے جب واپس آئے تو ان سے خوشبو آ رہی تھی مشکل نافہ کی خوشبو ان سے آ رہی تھی تو نافا ایک خوشبو ہے جو ہرن کی ناف کے نافا کہتے ہیں ہرن کی ناف کے گردہ گرد ایک گلینڈ ہے باہر میں پھول جاتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے تو باہر میں شکاری جا کر اس کو شکار کرتے ہیں جب اس کو گولی سے اس کو فائر کرتے ہیں اس پر اور ہر گرتا ہے اس کو ذبح کرنے سے پہلے دوڑ کر اس کی ناک کو اٹھا کر جلد اور گرینڈ باندھ دیتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں اس کے بعد تو اسے پھر بہت خون جاتا ہے اس نے اگر وہ ایک چھٹانگ نکلنا تھا تو دو چھٹانگ نکلتا ہے نافا ایسی چیز ہے کہ جس زمانے میں سونا دس روپے تولہ ہو تو مشکل کے نافا گیارہ ہزار تولہ ہوتا ہے سونا سے قمیتی ہوتی اور اس کا کشتا جو ہے ساٹھ سالہ آدمی کھال ہے تو چالیس سالہ جوانی کے حالات اور قوت کے حالات محسوس کرنا شروع کرے کتنی اس کی تاثیر ہے تو جب یہ ہرنیاں آپس آ سے خوشبو آ رہی تھی باقی جانوروں نے کہا کہ کی تمہیں کیا ہو گیا تم سے تو خوشبو آ رہی ہے یہ خوشبو تم کہاں سے لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ خوشبو اللہ کا خلیفہ زمین پر تھا ان کے سلام کے لیے ہم گئے تھے اور اس کی برس برس برکت سے یہ خوشبو ملی ہے تو باقی جانور سارے زیارت, زیارت کو ملاقات کو آئے لیکن پھر ان کو کوئی خوشبو نہیں ملی تو ان کو پتہ چلا کہ وہ خوشبو جو تھی وہ تو اخلاص کی برکت سے ہوئی تھی وہ صرف زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے گئے تھے کہ اللہ کے خلیفہ کے اعزاز کے لیے ان کی زیارت کے لیے نسبت اللہ سے گئے تھے ان کو یہ چیز ملی اور باقی جو تھے وہ خوشبو لینے کے لیے گئے تھے تو کو تو سواب بھی ملا جو اس پر ملنا تھا اعزاز بھی ملا اور ان کو نہ سواب ہوا نہ اعزاز ہوا کیونکہ بنیادی فاصلت دوبارہ آپ کو واقعہ سنایا ہے کہ ایک بزرگ کی ملاقات کو لوگ جا رہے تھے جی اور جیسا صاحب ساتھی آگے ہو جائیں گے آگے ہو جائیں گے طارق مسیح صاحب ہو جائیں گے اور آنے والے ساتھی مجھے کہا یہ بار واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک بزرگ کی ملاقات کو لوگ آگر تھے تو سفر میں تین آدمی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تینوں کا ملازم وہیں پر جانے کا تھا اور ملاقات کرتے تھے تینوں جب وہاں پر پہنچ تو انہوں نے ایک پوچھا کہ آپ کس کیا نکال جی ہم کو مجبوریاں محتاجیاں تھیں تو اس کے لیے آئے تھے کہ آپ اللہ کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کرے ہماری محتاجی ختم ہو اور ہماری ضرورتیں پوری دعا مانگے دعا ان شاء انشاءاللہ ہو جائے اسی کے لیے آپ آئے تو ہو جائے کیونکہ اللہ والے کرنے والے نہیں ہوتے کرنے والے اللہ کی ذات ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے والے بندوں کی برکت سے عطا فرماتے ہیں دوسرے آدمی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے بندے ہم حضر ہیں تاکہ آپ کو برکت سے اللہ تعالی پر فضل فرمائے ہماری ظاہری باتیں اصلاح ہو اور ہم اللہ کا قرب حاصل اور ہاں ہمارے لیے اس کے لیے دعا فرمائے تم نے فرمایا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب تو گائے گا قدمی ہی حاضہ اللہ رکھا پتے کہ میرا ایک قدم سارے ایا اللہ کی گردوں پر ہے تو تیسرے آدمی جو تھے ان کا با گیا وہ بڑے عالم تھے تم نے کہا آپ جو ہے تو امتحان کے لیے اور اعتراض کے لیے آئے تھے اور آپ کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے والا ہے یہ جو بچہ تھا لڑکا تھا جس کو کہا تھا کہ تو یہ کہے گا کہ میرا قدم ساری اللہ کی گردن پر ہے یہ شیخ خبر قادر جیلانی رحمۃ اللہ تھے اور وہ عالم تھا اور اس کو بادشاہ نے کسی بادشاہ کسی دوسرے کافر بادشاہ کے دربار میں اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا وہ وہاں گیا وہاں ایسا بہ ہوا کہ ان کا کفر اختیار کر لیا کیسا بقدری نیت ہوتا ہے ملنا بقدری نیت ہوتا ہے ابریز ایک کتاب ہے عبد العزیز زبار رحمتہ اللہ علیہ کی بہت کامل گزرے ہیں شخصیت گزرے ہیں یہ کتاب تصور کے سلسلے میں اشارات اس، والی ہے تین قسم کی کتابیں ہوتی ہیں تصوف کی طرح کون کون سی تین قسم کی ہوتی ہیں اشارات والی ہوتی ہیں ایک شاید کی ترتیب بتانے والی ہوتی ہیں اور ایک جو ہےمال کی ترب بتانے والی ہوتی ہے اس آر آر کی پر پڑھنے والی جو ہے تو وہ کاملین کے بغیر باقی لوگوں کے لیے منع ہے اور جو ازکار کی ترتیب بتانے والی ہوتی ہیں تو وہ ٹیکسٹ بک کے طور پر ہیں وہ جو آدمی کام کراتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور باقی امال بتانے والی سب کے لیے ہوتی ہیں امرض حیض رحمۃ اللہ کی ہاں انہوں نے اس کتاب کے شروع میں آٹھ واقعات لکھے ہیں اور وہ لکھے دیے ہیں تاکہ پڑھنے والا آدمی پہلے ان واقعات کو پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے تو وہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے مہمان کون ہیں یہ بہت ہی مہمان کا تو اس نے آٹھ واقعات لکھے ہیں اس لیے لکھے ہیں کہ پڑھنے والا آدمی اس کو پڑھ لے تو اس کے بعد کتاب کو ہاتھ لگائے کہ اس کو اس کے خطرات کا پتہ چل جائے تو بجلی کا کام سکھانے والے آدمی پہلے آدمی کو کہتے ہیں یہ کہ خطرات ہیں اس کو آپ جاننے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہیں تمہاری والا پیشہ تو ہے لیکن جان جانے والے حالات بھی اس میں ہیں تو انہوں نے آٹھ واقعات لکھے ہیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کی زیر تربیت تھے دو آدمی تو کوئی چیز جتنے کمال والی ہوتی ہے اتنے ہی اس کے آمد والے افراد کم ہوتے ہیں پیڈی کے پی آپ کا کتنا تعلیم ہے نہ آپ کے زرے ربیعت کتنے ہے؟ تین ہے <سرح> اور سیول سیول انجینئرنگ کا کتنا ہے وہ تین سو ہے وہ تین سو ہیں اور پیڈی کے صرف تین جو چیز جتنی نفیز ہوتی ہے جتنی باریک ہوتی ہے جتنی کمال والی ہوتی ہے کے لیے آنے والے افراد کم ہوتے ہیں تو ان بزرگوں کے صرف دو مرید تھے اور یہ صحیح و فتح بزرگ تھے کہ ان پر چودہ طبق نور اور اللہ کا تعالی کے ساتھ اور یہ عناط ہوتے ہیں وہ دو ان کی خدمت کر رہے تھے ایک نے ایس آہ... سے پہلے یہ آج میں... ایک آج بڑا مالدار سے بڑی مالی خدمت کی اور اس بار کی طلب میں تھا کہ مجھے یہ سائے وتح بنائے تو بر تو جو کرتے رہے اور یہ سائے فتح ایک روحانی کمال ہے اور یہ تالک ملّہ کے ساتھ ہو تو مفید چیز ہے تالک ملا کے بغیر اگر ہو جائے تو ایک کے کل کی کشف کی اور چڑھا تو نظر آنے کی تو خطرناک بھی بہت ہوتی ہے کچھ فائدے بھی اس کے ہوتے ہیں تو اللہ والے جو ہیں اس کو چودہ طبق روشن کرنے کے لیے کوئی مجاہدہ نہیں کرتے کہ چودہ طبق روشن ہو جائیں یا عالم بالا نظر آئے یا کوئی کمالات صرف اللہ کی رضا کری اور اپنی اصلاح کری دو باتیں اللہ کی رضا اپنی اسلح اس کے کرتے ہوئے باقی کمالات اصل ہو گئے تو اصلاح اسلحہ میں اس کو میں نے لکھا یہ زوائد ہیں مقاصد نہیں ہیں زواہد ہے مقاصد فقط رضا الہی اور اللہ کی رضا اپنی اصلاح مریضوں باتیں ہیں اور یہ باقی چیزیں زواعد میں ہیں وہ کہتے ہیں اس کو حاصل تو نہیں اور آتا آخر اس نے گلہ کیا اور اس آخر اس نے جو ہے تو سختی سے کہا کتنا ہم نے خرچہ کیا اور اتنی خدمت کی اور میں سایہ پتہ بنایا جائے وہ بھی نہیں بنایا گیا تو بعض اوقات گستاخ بیٹھا آدمی کو تو آدمی کہتے ہو, وہ کہتے کہا کہ ہاں جی چلو دیکھ لو تو بات ان ہو گئی نے کہا چلو ہو جائے پوچھ سا فتح وغیرہ چلا گیا تو جہاں پر گیا تھا وہاں شواز واسط بھال نہ رکھ سکا اور ایسی بات اس کے زمان سے نکلی کہ وہاں کے لوگوں نے لمبا نے پکڑا اور مار مار کر مار دیا مار مار کر مار دیا اور اس میں ایک یہ واقعہ لکھا ایوریج میں ایک یہ دوسرا واقعہ جو میں سنا رہا تھا لکھا ہے وہ دو آدمی تھے تو ان میں سے خدمت کرتے رہے کرتے رہے ایک آدمی بڑا جلد تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پہلے یہ سب کچھ اتا ہو ان بزرگوں کی وفاق کا وقت ہو گیا انہوں نے دونوں کو کھڑا کیا اور ایک سے کہا کہ حق تیرا بنتا ہے سزا تیری ہے دوسرا ابھی جلدی کر رہا ہے اگر تو چاہے تو میں اس کو ساری وفت بنا دوں اور تجھے اس کا افسوس دکھ ہونا یا گلہ تو نہیں ہوگا ہم نے کہا قدر صاحب ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے ہم کوئی چیز لینے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے طرح خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے آج اس جواب آفرمانا چاہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں انہوں نے کسی طرح توجہ کی وہ سا وفت ہوا اور چلا گیا بزرگوں کی وفات ہو گئی ان کی ہلوائی کی دکان تھی بزرگوں کی تو یہ آدمی ان کی دکان چلاتا رہا یہاں تک ان کے جو بچے پیچھے نابالغ رہ گئے تو بالک ہو گئے ان کی شادیاں ہو گئی سب سے جب ان کی اہلیہ بزرگوں کی فارغ ہوئی تو اس کے بعد آ... ان کی بھی شادی ہو گئی اور یہ جب سارے کام سے فارغ ہو گئے تو کیا کہ اس رات میں گیا ان کی قبر پر حضر ہوا اور اس لیے کہ باقی فاتحے پڑھ کے میں پرست ہو جاؤں کہ میرا کام مکمل ہو گیا کہ آج جب میں پہنچا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ساری قبر نے مجھے پکڑ لیا اور میں وہاں سے لے نہیں سکتا ساری بات بدلی کہ صبح کے وقت جو میں نے دیکھا تو میں سائیک فتح چکا تھا وہ کیا میں سفر پر نکلا اپنے وطن کے راستے میں گیا تو ایک جگہ ایک آدمی کو پکڑا ہوا ہے لوگ لوگوں صبح سیٹ رہے ہیں کیا بات ہم نے کہا کہ یہ آدمی بہت بد ہے اور بہت الٹی سیدھی باتیں جن کے بارے میں کہتا ہے ان کے بعد فتو کیا کہ اس کو قتل کیا جائے تو ہم اس کو قتل کیا نہیں جا رہے ہیں لیکن میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا وہ دوست تھا جو مجھ سے پہلے سارے فتح ہوا تھا میں نے ان کہا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں اتنی مول و درد ہے کہ مجھے ان علماء علامہ اکرام کے پاس لے جائیں جنہوں نے اس کا فتو کیا ہے اور میں ان سے بات کر لوں اس کے بعد پھر بے شک آپ اس کو قتل کر دیں مان لیا اس بات کو کہ میں علاما اکرام کے پاس چلا گیا میں نے کہا کیا کیا باتیں اس کی باتیں جب کہیں تو میں نے ان کی باتوں کی تشریح کی اور ان کی تعویل کی تعویل یہ علماء کا ایک طریقہ ہے تھے کا کہ تعویل سے سارا مسئلہ ہی بدل جاتا ہے اس لیے ہائی کورٹ درجہ درج یہ پھانسی کا سپریم کورٹ آگے جا کے اس کی اس تشریح کر لیتی ہے کہ بری ہو جاتا ہے میں نے اس کی تشریح کی بار نام کے سامنے کی اور پھر میں نے کہا کہ تشریح کی روشنی میں آیا اس کے پھانسی کا قتل کا خت پہنچ سکتا ہے میں نے کہا نہیں ہو تو نے کہا مہربانی آپ اس خطے کو واپس لے لیں اور کو میرے حوالے کریں خط واپس لے لیا آدمی کے کہ کو میں نے بٹھایا اس کے ہوا اور اس کا جو فتح کا دروازہ تھا وہ بند کیا اور اس کے اس چیز کو توڑا اور جب وہ ٹوٹ آدمی کو شوباس بحال ہو گئے میں نے کہا جب آپ میں ایک چیز کی اہلیت نہیں تھی آپ نے زور سے لی تھی لہذا آپ اس کو سنبھال نہیں سکے تھے اور اس وجہ تو آٹھ باقیات میں نے لکھا ہے کہ چار آدمیوں کی ایمان صلب ہو کر موت ہوئی ہوئی ہے قدر پھانسی ہوئی ہے دو آدمی ایمان کی الگ میں پھانسی ہوئے ہیں اور دو آدمی جو ہیں تو وہ صحیح اس کو سنبھالے ہوئے ہیں اس الگ کو سنبھال سکے مجھے سلانگ لگا رہا تھا ہرائی جہاز سے گر کاس کی بات ہو گئی تھی وہ کون تھا جیڈ محمود وہ لگایا کرتا کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے کی بارہ ہزار سے چھلانگ لگایا کرتا دس ہزار تک جو ہے تو بغیر چھتری کھول آتا تھا پھر آخری دو ہزار میں چھتری کھولتا تھا پہلے دس ہزار میں جو ہے پیسے جیسے پرندہ آج پہلائی اور تو آ رہا بڑا دلچسپ کام اور بڑا کارنامہ آیا لیکن اس میں جان جانے کا خطرہ بھی تھے نا ہمارا <laughs> ایک آیا گھر والی سے میٹ یہاں آیا میں کیسے آ گیا کہا جی مجھے پیرا, پیرا جمپ کی ٹریننگ کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کے لیے میں آیا ہُوا ایسی بات ہے وہ گیا پہلے دن کافی اس وقت لگتا ہے نا پہلے پہلے ٹریننگ کا پہلا والا مکمل کر کے آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا انسٹرکٹر کہہ رہا تھا کہ اب تم چھلانگ لگاؤ گے نا اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے کہ یو ول اسٹارٹ تھنکنگ دیئر بائی دا برڈ سنگھ بائی دا برڈ سنگ وین دے آرائنگ پرندے چھے چھے آتے ہیں گاتے ہیں جب تمام اڑ ہوتے ہیں اتنا مزہ آئے گا تو میں دل میں کہا کہ اچھی ترخیب ہے اچھی برہما ہو رہی جن سنگھ تو دو تین دن وہ یو تھا اس نشے میں اس کا پھر اور کرتے کرتے پھر وہ جمپ شروع ہوئے پہلے دن آیا اگر پریشان تھا میں نے کہا کیا بات کہ آج کے جنپوں میں دو آدمیوں کی موت ہو گئی لیکن اخبار میں خبر نہیں دینی ہوتی کہ حوصلہ پست ہوتا ہے تو دوسرے دن جب تو اسے اور پریشان تھا میں نے کہا کیا بات ہے کے گھر پر نہ بتانا لیکن آج ایک آدمی کی موت ہو گئی ہے تو اس نے مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس کو تو بس ایسا بھاگنے کو تیار تو میرے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب موت ہوگی کوئی زندہ نہیں کر سکتا جب موت نہ ہو کوئی مار نہیں سکتا ہے تو آپ ملک و قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ایسی چیز کو سیکھ رہے ہیں کل ملک کو اس کی ضرورت ہے اور خدمت خل ایک شعبہ ہے تو اس میں جو جان چلی گئی جائے کیا بات ہے خاص تو بات ہے نہیں تو بڑا سر ہو گیا دوسرے دن گیا تو جمپ لگا کر آیا کامیاب ہو کر آگیا بڑا خوش تھا شام کو آیا تو میں نے کہا یہ موت کیسے ہو جاتی ہے آدمی کی ان کا جب آدمی جمپ لگاتا ہے تو کل ڈھائی منٹ ہوتے ہیں اور ڈھائی منٹ میں آدمی مجبور ہو کر یہ وقت ضائع کر لیتا ہے اور وہ بدہواسی میں جب اس چھجی کو کھولنے لگتا ہے تو اس میں بدواس آدمی کام کو بگاڑ دیتا ہے ہمیشہ بدہواس ہونا وہ کام کو بگاڑ دیتا ہے باری اس آدمی نے اٹھانی ہوتی ہے جس آدمی کا حوصلہ اپنی جگہ پر ہوتا با. تو ہم یہ مردوں کو اس حوصلہ کو دیکھتے رہتا ہیں مختلف موقعوں پر تو آپ دن جو ہوتی ہیں برکتیں کیوں ہوتی ہیں نا تو قربلائی کا دوا نہیں ہے اور خطر نجات کا دوا نہیں ہے اور نسبا کا دوا کسی کو گزرا سکتے ہیں تجربہ یہ ہی ہوتا ہے آدمی کے استدار کو پرکھنے کا تجربہ ہوتا ہے زندگی میں مدلہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کیسا کہ میں بیچ چاہتا ہوں بیٹ نہیں کیا جذبات سلسلہ پھیلے یہ لوگ آ کر بیچ ہوں سلسلہ پھیلے تمہاری تعداد زیادہ یادر صاحب کیوں بیٹ نہیں کرتے تم نے نہیں کیا جب جانے لگا تو کہہ رہا تھا کہ میں یہاں کچہریوں میں مقدمے کے لیے آیا ہوا تھا تو دو تین دن وہاں میری پیشیاں تھیں ادن کی جگہ نہیں تھی تو ہم نے کہا بیٹھ بھی جائیں گے کھانے بھی ملے گا جگہ بھی جائے گی کہ داخل میں سلسل میں لوگ اس لیے جاتے آتے ہیں پوری دنیا کے کام نکلیں ڈاکٹر سیار صاحب سے میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب فیض تب ہوگا آپ رض مدان سے آپ بہت ہیں فیض آپ کو تب ہوگا جب آپ اس بات کو لیے دل میں لیے آئیں گے سلسلے میں کہ میں مر رہا ہوں گا اور اس وقت گیا تو مجھے بچانے کے لیے بھی یہ بزرگ نہیں آئیں گے آگے اتنی نا امیدی کرو گے اتنے نیم کاموں کی تو پھر آپ کو فیض رانی کروگا کام مندے چاہیں گے تو کوئی مشکل بات ہے نہیں پھر ڈاکٹر سیاح صاحب کے بیٹے کا داخلہ نہیں ہوا یونیورسٹی پر اسکول میں بڑا نام اسکول ہے سارے کوشش کرتے نہیں ہوا نہیں ہوا وہ پرنسپل اگر مولانا صاحب کے مریضوں میں سے تھے وہ خط لکھتے تھے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا اس نے کے لیے کرنا ڈراض صاحب اور میں ہم گئے مولانا صاحب ملنے کے لیے چار چھوٹا بیٹا بھی ہے اس کو داخل کرنا تو مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ بچوں سے بہت پیار شفقت محبت فرماتے تھے بچے بڑے یاد رکھتے تھے تو بڑا بچے کو پیار کیا پھر کہا یہ کیا کرتے ہیں آج کل ڈائریکٹر صاحب نے کہا جی بس اس کو سکول میں داخل کرنا ہے یہ کوئی داخلہ نہیں کیا داخلہ تو کوشش کی تھینسپل اسکول میں تو ہوا نہیں ہے اچھا آپ کو داخلہ نہیں ہو کاغذ قلم لاؤ جی کاغذ قلم لایا ہم نے ختم کر خود ہی لکھ کر کی ہم نے نہیں عرض کیا کہ سفارش کریں آپ یا سانز ہمارا ایک بڑا اہم آدمی تھا تبلیغی جماعت کا اہم آدمی تھا جن خان اپنا مارک باس سرمایہ دار بڑے خرچے کرنے والا سلسلے پر اس کا ہائی میں کیس آ گیا تو ہائی کورٹ کے اس وقت کے جج جو تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس تھے تو ان تک کام تھا وہ میرے پاس آیا کہ میری سفارش کراؤ میں نے گیا مدان صاحب رحمت اللہ کے پاس انہوں نے سفارشی خط اس کو دیا اور جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کا رشتے دار تھا جو تھا بیان وہ تو سرمت کہ نہیں تھا چیف جسٹس صاحب رشتے دار وید تھا ہم نے کہا کہ حضرت مولانا صاحب آپ ہر کسی کو خط نہ دیا کریں ہماری تو بڑی امپوسٹ ہے اور اس پر نقصان ہو جاتا ہے لوگ خط لے کر سمبوچر پیش کر سکتے ہیں اسپاشن مانتے ہیں تو اضر مولانا صاحب کی طبیعت ہو گئی مجھے ذرا غصہ کر لیا کہ غصہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھی لیا کہ میں کیا کروں آپ مریض کو رہتے اتنی بات کافی ہوتی ہے اتنی ناگواری شہر کافی ہوتی ہے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یا اللہ مجھے نہیں لانا چاہیے تھا کوئی دوسرے فقیر بیٹھے اتنے کا ڈاکٹر کم میں کریں بہت سے پارشین لوگ کرتے کراتے ہیں اور بس یہ آئندہ کی پروموشن ووموشن ان لوگوں کی سٹاپ ہو گئی بس چلو یہ فکرا کی مجلس ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہوتی ہے آج نہیں آتے اپنے ثبوت وغیرہ فراہم کر کے اپنے سارے کاغذوں پر ڈاکومینٹس پر سیلیں لگا کر چلا جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا یہ برد دردیش دیکھا ہے نا کہ اس دن ابر بھلا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی گاڑی سے ایف ایس ایس پلا نے پیپل پارٹی کے زمانے میں گاڑی ٹکرائی تھی اللہ نے ان کو بچا لیا تھا تو شام کو جمعہ کا جنگ تھا جمعہ کے نمال کو جاتے ہی واقع ہوا تھا شام کو اب دعا مانگی بہت جلدی دعا مانگی اس نے ایک تقویری فقیر ہوتے تھے وہ اس کے دوسرے دن آیا انہوں نے کھڑا بھرکھا کے بوٹوں کی پھانسی تو سرحد کھڑا دیتی انہیں نا ڈیڑھ سال بعد پانسی ہو گئی کہ اسے بل نئے لانے جنگ دو پر کھا ہوئے ہے نا ایک کا جو سود کرتا ہے اس پر نیا لانے جاگے اور ایک من آد علی ولیئن مغد عادت برخار جو میرے ولی کے تقریب پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے مضرو جان جانان احمد اللہ علیہ ایک بزرگ گزرا تو ان کو کوئی تکلیف دیتا تھا فوراً پکڑ ہوتی تھی تو دوسرے بزرگ نے کہا کہ اتنا بے صبر ہے تھی کہ معاملے تو یہ تکلیف دیتے ہیں جو ہے تو اتنا صبر نہیں کرتا آدمی کی پکڑ ہو جاتی ہے تم نے کہا میرے بھائی میں نے معاف کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارا صلاح معاف نہیں کرتا ہے میں نے معاف کیا ہوتا ہے وہ پکڑ میری بدوا یا میری آزردگی اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ باوجود معاف کرنے کی اللہ تبار پکڑ نہیں چھوٹتا پکڑ ہو جاتی بیاسرا بیس, آدمیوں کو ستانا کہ جب چاہ دیکھتا ہے وہ کہہ یہ اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے یا اللہ میں کیا کروں تو اللہ تو بڑا بڑا فرماتا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں تو دیکھ اس کا کیا ہونے والا ہے ہمارے علاقے کا بڑا ظالم تھا بڑے اس کے درد کے کسان اور اس کے مزارے وغیرہ بہت تنگ پے گزرگ کے پاس گئے اس کے لیے بدوا رہنے کے لئے تو انہوں نے واپس ہوئے پکڑنے ہوئی اس کی پھر گئے انہوں نے کہا اس کے آماد نامے میں اتنی نیکی بھی نہیں ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ پکڑ کے زمرے میں لائے اتنی گراؤڈ کی حالت میں ہے کہ اس کی پکڑ بھی نہیں کرتا اللہ کرو کوئی نیکی ہوگی پھر پکڑ ہو جائے گی کوئی نیکی کر لے گا پکڑ ہو جائے گی. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک بیٹا بیٹھا ہوا تھا تو پستول صاف کر رہا تھا اس کے اسے گولی چھوٹی اور دوسرا بیٹا قتل ہو گیا ایک قتل ہو گیا جس سے قتل ہوا تھا وہ پاگل ہو گیا بخش جو تھا وہ آ گیا پھر اللہ کی شان یہ آدمی حج کے لیے گیا اور حج میں پاگل ہو کر گم ہو گیا بس کو اس کی لاش بھی نہیں ملی سبحان اللہ سے. یہ بیاسرا لوگوں کے اس سے مجھے بڑا خوف ہوتا رہتا ہے میری مسجد میں جنہیں جنہیں لوگ سال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں کہ ڈانٹپٹ کرے کیا سوال کرتے ہوئے کیا کہ غلطی کر رہا ہے تو لگا تھا کافی ہے پکڑ کے لیے اس کے لیے میری بمباری نہیں لگائی ہوئی پتہ یہ آج بھی کس حال میں آیا ہوا ہے کس تکلیف مجبوری میں آیا ہوا ہے اگر دھوکہ دے رہا ہے تو زہرے والوں کو پھر بھی سواپ ہو رہا ہے وہ جانا ہے کالا جانا ہے اور پھر مصیبت میں ہے تو بے کیا کریں سبحان اللہ کوئی بات پوچھیں پھر ذکر کرتے ہیں